ح والسلام يا نبی اللہ وعلا يا نور اللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختار قادری رضوی ضیاعی دامود براکات عمر عالیہ کا رسالہ ہے غصے کا علاج اس میں آپ نے المعجم القبیر کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت لکھی ہے سنی اور ایمان تازہ کیجیے سرکاری نامدار مدینہ کے تاجدار حبیب پروردگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار عز و, و صلی تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل سیراط پر کبھی گسٹ کر چل رہا تھا کبھی گھٹنوں کے بل اتنے میں وہ درود شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا اس درود نے اسے پل سیرات پر کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل سیرات کو پار کر لیا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ امیر علی علی علی علیہ سنت دامد وبارکات نے ایک حکایت نقل کی ہے شواہد البواہ کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو بصیر علی رحمت اللہ القدیر نابینا تھے فرماتے میں ایک بار حضرت سیدنا امام باقر علی رحمت اللہ القادر کی خدمت سراپ عظمت میں حاضر ہوا آپ رحمت اللہ تعالی نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو میری آنکھیں روشن ہو گئی اور جب آپ رحمت اللہ علیہ نے چہرے پر دوبارہ ہاتھ پھیرا تو میں پھرنا بھی نہ ہو گیا آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات آپ اختیار فرمائیں گے نمبر ایک آپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں اور قیامت کے روز آپ سے بینائی کی نعمت کا اور دیگر اعمال کا حساب لیا جائے نمبر دو آپ نابینا ہی رہیں اور بغیر حساب و کتاب داخل جنت ہو جائیں حضرت سیدنا ابو بصیر علی رحمۃ اللہ القدیر فرماتے ہیں میں نے عرض کی جنت میں بھی حساب داخلہ چاہیے مجھے نابینا رہنا منظور ہے علی صلو علی الحبیب سل اللہ تعالی میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدین چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا اللہ تعالی نے اپنے مقبول بندوں کو اپنے اولیاء کو کس قدر عروج عطا فرمایا ہے کمال بخشا ہے کہ اندھوں کو آنکھیں دے سکتے ہیں بے خصاب جنت میں داخلے کی بشارت دے سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ مصیبت پر صبر سے زبردست اجر ملتا ہے آنکھیں چلی جانے پر صبر کرنے والوں کے لیے تو خود حدیث سے میں جنت کی بشارت ہے حدیث کدسی کسے کہتے ہیں سن لیجئے سمجھ لیجئے اللہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے حدیث کدسی زبان حق ترجمان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ کی اور فرمان علی شان خدائے حنان و منان و رحمان جل جلالہ کا اسے حدیث کدسی کہتے ہیں رحمت رشمتی عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تع علیہ ولیہ وسلم کا فرمان جنت نشان صحیح بخاری جلد چار صفحہ چھ حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو تریپن میں ہے اوا اجزاجل فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کی آنکھیں لے لوں اور وہ صبر کرے تو آنکھوں کے بدلے اسے جنت دوں گا اللہ امیر علیہ سنت ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہوئے شاد فرماتے ہیں ٹوٹے گو سر پہ کوہ بلا صبر کر اے مسلمان نہ تو ڈگمگا صبر کر لپے حرف شکایت نہ لا صبر کر کہ یہی سنت شاہ ابرار ہے صلو آل آل علی الحبیب آل صلی اللہ تعالیم تو اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر سلسلہ کرامت اولیا میں آپ کو مرحبہ کہتے ہیں کرامت اولیا کی بہت سی اقسام ہے چنانچہ حضرت علامہ تاج الدین سبکی علی رحمۃ اللہ کافی نے اپنی کتاب طبقات میں کرامات اولیاء کی سو سے زائد قسمیں لکھی ہیں اب لکھتے ہیں کہ سو سے زائد قسمیں تو آج کے کرامات اولیاء کے سلسلے میں مریضوں کی شفا یابی کے تعلق سے انشاءاللہ ہم سننے کے سالت حاصل کریں گے اور جو جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ سنے گا انشاءاللہ عزوجل اسے اتنی زیادہ برکات حاصل ہوں گے وبارک وسلم حضرت سیدنا یوسف اسماعیل نبرانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کی مشہور کتابیں جامع کرامات اولیاء اس کی جلد دو صفحہ اٹھاسی پر آپ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو المظفر منصور بن مبارک واسطی المعروف جرارہ میں حضرت سیدنا ابراہیم ابو اسحاق بن علی اعزب علی رحمت الرب کی خدمت میں حاضر ہوا میرے ساتھی کو بہت سخت خجلی تھی خارج تھی اس نے آپ سے بے حد تکلیف کی شکایت کی کہ حضور بڑی شکایت ہے بہت تکلیف ہے آپ نے خادم کو اشارہ کیا فرمایا کیا تم یہ مرض اس سے لے سکتے ہو خادم نے نرس کی حضور ٹھیک ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کو جس کو کجلی تھی خارش تھی اس سے فرمایا میں نے تج سے مرض اٹھا کر اس میں داخل کر دیا اب خادم کو مرض ہوگا اچھا یہ بزرگ رشمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھی کا جسم جسے پہلے کجلی تھی خارش تھی چاندی کی طرح صاف نکل آیا ہم وہاں سے نکلے تو اب خادم کو سخت تکلیف تھی خارش اس میں منتقل ہو گئی تھی راستے میں ایک خنزیر نظر آیا تو آپ رشمت اللہ علیہ نے خادم کو کہا حضرت سیدنا ابراہیم ابو اسحاق بن علی اعظم علی رحمت و رب نے میں تم سے مرض اٹھا کر اس خنزیر میں ڈالتا ہوں خادم اسی وقت ٹھیک ہو گیا اور خجلی اور خارش خنزیر کو شروع ہو گئی اللہ عز و جل کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین مدی چرن کے ناظرین اور میٹھی میٹھے اسلام بھائیوں جو یہاں موجود ہیں ووکی کی مناسبت سے عرض کر دوں عوام میں مشہور ہے کہ خنزیر کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ درست نہیں ہے علماء کرام نے جو نواقی سے وضو لکھے ہیں وہ باتیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان میں خنزیر کا نام لینا شامل نہیں ہے خنزیر کہیں سور کہیں تو کہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ابو محمد. محمد نعمان بن موسا حبری علی رحمت الباری فرماتے ہیں دو افراد آپس میں لڑ رہے تھے ایک بادشاہ کا رفیق تھا دوسرا عام فرتا تھا جو عام آدمی تھا اس نے بادشاہ کے ساتھی پر فوجی پر زیادتی کی اس کے سامنے کے دان توڑ دی فوجی سے چمٹ گیا اور کہا کہ اب ہمارا فیصلہ بادشاہ کرے گا وہ سب حضرت سیدنا فوبان بن ابراہیم زنون مصری علی رحمت الباری کے پاس سے گزرے اللہ کے ولی تھے لوگوں نے انہیں کہا کہ حضرت کے پاس چلو یہ لوگ آپ کے پاس آئے ساری بات بتائی تو اس اللہ کے ولی نے دونوں دانت لیے اور اپنے تھوک مبارک سے تر کر کے اس فوجی کو جو بادشاہ کا آدمی تھا بادشاہ کا رفیق تھا اس کے منہ میں رکھ دیا اور اپنے ہو ہلا یعنی کچھ آپ نے پڑھا تو دانت اللہ تعالی کے حکم سے لگ گئے اور وہ شخص اپنے منہ میں دانتوں کو جانچنے لگا تو اسے پتا چلا کہ اس کے سب دانت بالکل درست تھے آل علی الحبیب آل اللہ تعالی علی محمد اللہ عز و جل کی ان پر رسمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو حضرت سیدنا حبیب فارسی المعروف عجمی علی رشمۃ اللہ الغنی ان کے پاس ایک شخص آیا پاؤں میں اس کو درد کی تکلیف تھی دعا کی درخواست کی وہ شخص آپ کی مبارک مجلس میں بیٹھا رہا لوگ چلے گئے تو آپ رحمت اللہ تعالی نے قرآن کریم ہاتھ میں لیا پھر اسے گردر میں لٹکایا دعا کی یا اللہ عزوجل حبیب کا منہ کالا نہ کرنا پھر عرض اس کی اسے معافی دے دے آرام فرما دے ایسا آرام دے کہ جب وہ واپس جائے تو اسے یہ بھی یاد نہ رہے کہ درد کس پاؤں میں تھا حضرت سیدنا حبیب فارسی المعروف عجمی علی رحمت اللہ الغنی کی اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ اس شخص کو ہاتھوں ہاتھ شفا نصیب ہو گئی لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے کس پاؤں میں درد تھا تو واقعی وہ بھول گئے وہ بھول گیا کہ میرے پاؤں میں درد تھا سبحان اللہ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے کے ہماری بے حصہ موفرت ہو تعالی حبیب محمد ایک اور ولی اللہ کی کرامت دیکھیے حضرت شمس الدین حبیب اللہ جانے جانا مظہر علی رحمت اللہ الاکبر ان کا پڑوسی آپ سے بڑی محبت کرتا تھا اور سعادت مند و خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ والوں سے محبت کرتے اس کا آخری وقت آیا تو اس ولی اللہ کی شفقت جوش میں آئی اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی اے پروردگار مجھے اس کی جدائی برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے اسے شفا تھا فرما دے آپ کا وہ پڑوسی اسی وقت تندرست ہو گیا اور یوں اٹھ بیٹھا جیسے کہ وہ اوک اٹھتا ہے کہ جس کے گھٹنے پر بندی ہوئی رسی کاٹ دی جاتی ہے اللہ عز و جل کی ان پر رسمتوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب نقصت ہو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت محمد بن عیسیٰ زی عی علی رحمت اللہ کبیر ان کا صاحب زادہ ان کا فرزند ان کا شہزادہ صحرا نشینوں کی طرح ایک دعوت میں تلوار سے کھیل رہا تھا تلوار ایک شخص کی آنکھ میں لگی اور آنکھ اس کی ضائع ہو گئی حضرت محمد بن عیسیٰ زین علی رحمت اللہ کبھی نے آنکھ کو اپنی جگہ پر رکھا تھوک ڈالا تو وہ پہلے کی طرح بالکل درست ہو گئی گئے <سلام> حضرت محمد بن عیسیٰ زین عئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید تعمیر کروا رہے تھے کہ ایک معمار تعمیر کرنے والا گردن کے بل گرا اور گردن ٹوٹ گئی لوگ اسے آپ کی خدمت میں لے کر آئے تو آپ نے اس کی گردن پر تھوک مبارک ڈالا تو وہ کھڑا ہو گیا اور پھر ایک عرصے تک زندہ رہا حضرت محمد بن عیسیٰ ذیل علی رحمۃ اللہ علوی کے بارے میں مزید لکھا ہے جب بارش کے لیے لوگ آپ کو چمٹ جاتے یہ کہاں پڑتی بارش رک جاتی تو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے بلکہ عقیدت میں آپ سے چمٹ جاتے کہ حضور دعا فرما دیجیے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی لے علیہ جب دعا فرماتے تو دعا کی برکت سے فوراً بارش برسنے لگتی اللہ اللہجل کی ان پرسمتوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی علی محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک و آلہ بارک وبار حضرت سیدنا عبداللہ بن علیہ علی علی رحمۃ اللہ علی کبھی اس ولی اللہ کا جب انتقال ہوا دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا تو انہیں جس پانی سے غسل دیا گیا اسے لوگوں نے تبرکاً محفوظ کر لیا اور لوگوں کی عقیدت دیکھیے اور اللہ والوں سے خوش عقیدہ اور سعادت مند لوگ عقیدت رکھتے ان کے تبرکات سے برکتیں حاصل کرتے کہ لوگوں کو جب کوئی زخم وغیرہ لگ جاتا تو اس پر وہ پانی لگاتے جو حضرت سیدنا عبداللہ بن بنا الوی علی رحمت اللہ کبھی کی میت مبارک کو غسل کے وقت استعمال کیا گیا تھا تو اس کی برکت سے اللہ تعالی انہیں شفا عطا فرما دیتا اللہ سبحان اللہ, اللہ ایک اور ولی اللہ کی کرامت سنیے ان کا نام ہے حضرت ابو محمد عبداللہ بن احمد حضیمی علی رحمت اللہ الغلی ان کا ایک دوست جو آپ کی خدمت میں حاضر رہا کرتا تھا بیمار ہو گیا اس قدر بیمار ہوا کہ چلنے پھرنے سے بیچارہ آجیز ہو گیا جب اس کی عیادت کے لیے حضرت تشریف لائے تو اس نے شکایت کی اور کہنے لگا دوستی اگر ایسے وقت میں کام نہ آئی تو کس فائدے کی حضرت ابو محمد عبداللہ بن احمد حضیمی علیہ رحمۃ اللہ غنی نے فرمایا تسلی رکھو میں انشاءاللہ عزوجل تمہیں یہاں سے ساتھ لے کر ہی اٹھوں گا پھر حضرت ابو محمد عبداللہ بن احمد حضیمی علیہ رحمت اللہ الغنی وہ جذب کی کیفیت میں آ گئے اور اسی حالت میں اٹھے اور انہیں ساتھ لے چلتے ہوئے گھر کے دروازے تک آ گئے یہاں تک کہ آپ کے دوست کو اللہ تعالی نے آپ کی برکت سے شفا یابی عطا فرما دی اللہجل کی ان پر رحمت ہو ان کے صدقے ہماری ہو حصہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مولوی امام فضل رحمت اللہ علیہ ان کا بیٹا سخت بیمار ہوا تو اس نے خواب دیکھا کہ حضرت عبداللہ دہلوی المعروف بشاہ غلام علی رحمۃ اللہ السلام اللہ کے ولی تشریف فرمائے تو انہوں نے اس سے پانی پلایا ہے جب صبح ہوئی تو بیماری سے بالکل تندرست ہو چکا تھا حضرت عبداللہ اللہ کا ایک سپتا یعنی پانی بھرنے والا بیمار ہو گیا بیماری اتنی سخت ہو گئی کہ نزرا کا وقت قریب معلوم ہونے لگا اسے اس کے کسی دوست نے اٹھایا آپ کے ہاں لایا شاعری کا وقت تھا حضرت عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف توجہ فرمائی تو اللہ تعالی نے اسے ہات و ہاتھ شفا یادی عطا فرما دی اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو علی علی الحبیب علیہ و علی آلہ و صحبہ و تعالی محمد سلم سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے حضرت ابو امر عثمان بن مروزہ بطائحی علی رحمت اللہ کل کے پاس دو افراد جنگل میں حاضر ہوئے ایک اندھا تھا دوسرا جزام کا مریض تھا اس لیے حاضر ہوئے کہ دعا کرائیں اور آرام پائیں راستے میں ایکو شخص مل گیا اس تیسرے شخص سے ان دونوں نے بتایا کہ ہم یوں اس اللہ کے ولی کے پاس جا رہے ہیں تاکہ اندھے پن سے اور جزام سے صحت یابی مل جائے وہ تیسرا شخص بولا کہ کیا یہ علیہ السلام ہے اگر میں آنکھوں سے بھی دیکھ لوں کہ اس شخص نے تم دونوں کا دکھ دور کر دیا اندھاپن دور کر دیا جزام دور کر دیا میں تو پھر بھی نہیں مانتا ان کو اب یہ دونوں مریضوں کے ساتھ وہ تیسرا بدبخ شخص بھی, بھی چل پڑا جب تینوں افراد اس ولی اللہ کے پاس پہنچے تو حضرت سیدنا ابو امر عثمان علی رحمت الرحمان نے کہا اے اندھے پن اور اے مرض جزام ان دونوں سے اتر کر اس منکر کو پکڑ لو اب وہ اندھا انکھیارا ہو گیا اس کی آنکھیں روشن ہو گئی جو جزام کا مریض تھا وہ تندرست ہو گیا وہ درست ہو گیا اور یہ دونوں مرض اس منکر کو لگ گئے استاد کو لگ گئے اب آپ رشمت اللہ علیہ نے اس منکر سے پوچھا تیری مرضی کیا ہے تصدیق کرتا ہے انکار کرتا ہے وہ انکار پر ہی قائم رہا یہاں تک کہ وہ بد نصیب اسی حالت میں موت کے گھاٹ اتر گیا اللہ کی پناہ نہ اس سگے کا قیامت طلق خدا کی قسم جس کو ولی نے نظر سے گرا کر چھوڑ دیا میٹھے مٹھ میٹھے اسلام بھائی اور مجھے چینل کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جن خوش نصیبوں نے اللہ کے ولی سے حسنے غل رکھا حسنے عقیدت رکھی انہیں شفا ملی اور جس بد نصیب نے اللہ کے ولی کی غصاخی کی اسے دونوں امراض لگ گئے اور اسی بد بختی حالت میں دنیا سے مارا گیا اللہ تعالی ہمیں اپنے اولیا کا ادب و احترام نصیب فرمائے محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے امیر اللہ سنت بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرتے ہیں اقا محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے اور مجھ سے بھی کوئی سرزد اور مجھ سے بھی سرزد نہ کوئی بے ادبی ہو آئی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبرکہ وسلم حضرت اجزاد بن مستی علی رحمت اللہ یہ بھی ولی اللہ گزرے جنگل میں ایک شخص کے قریب سے گزرے جو زخمی تھا اسے شیر نے زخمی کیا تھا اور شیر نے ان کی توڑ دی تھی وہ شیر اس قدر خوفناک تھا کہ ڈاکو بھی اس سے ڈرتے تھے آپ اس شخص کے قریب تشریف فرما فرماتے کہ شیر پھرا گیا تو آپ نے جلال میں چیخ ماری تو شیر بھاگ کھڑا ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی لے لیں شیر کی طرف لوبیا جتنی کنکری پھینکی تو اللہ کے حکم سے وہ شیر مر گیا اس نوجوان کے پاس تشریف لائے اس کی ٹوٹی ہوئی پی کی جگہ پر ہاتھ رکھا ہاتھ پھیرا تو نوجوان اسی وقت اللہ کے حکم سے کھڑا ہو گیا اور گھر کی طرف چل دیا اسلائی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا اللہ والے تو شیر سے بھی نہیں ڈرتے جس کے دل میں خالی کائنات مالی ارض و سماوات جل جلال کا خوف ہو وہ مخلوق سے کیا ڈرے گا وہ جانوروں سے کیا ڈرے گا اور اللہ والوں کی تو شان یہ ہے جیسا کہ قرآن پاک سورہ یونس کی باسٹھویں آیت میں رشاد ہوا پارہ گیارہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم کا ترجمہ یہ ہے سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم مزید ارشاد ہوتا ہے اللہ دینا منو و کانو یب تحم البشر فل حیات دنیا و فل تبدیل علی کلیماترجمہ ایک کنز ایمان وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی یہی بڑی کامیابی ہے سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہی وصحبہی و بارک و صلی اللہ علیہ وسلم اجنال حکایات حصہ ایک صفحہ تین سو نواسی میں علامہ جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت سینا عبو بکر حری علی رحمت اللہ الباری نے فرمایا میں نے حضرت سین سری سطحی علی رحمت اللہ علیہ کو فرماتے سنا میں بیس سال تک ساحلوں جنگلوں پہاڑوں صحراؤں میں گھومتا رہا کہ شاید کسی اللہ عزل کے ولی سے ملاقات ہو جائے اور میں اس کی صحبت کی برکتیں حاصل کروں فرماتے ہیں کہ میں اسی مقصد کے تحت ایک جنگل میں گیا ایک غار میں پہنچا تو وہاں میں نے ایک لنجا دیکھا دو اندھے دیکھے اور بہت سے کوڑ کے مریض دیکھے جس کے ہاتھ پاؤں ناؤں سے لنجا کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تم لوگ یہاں ویران جنگل میں کیوں جمع ہو کیا کر رہے ہیں کہا ہم اللہ کے ایک ولی کا انتظار کر رہے ہیں ان کی شان یہ ہے جس بیمار پر اپنا مبارک ہاتھ رکھ دیتے ہیں اس کی سب بیماریاں دور ہو جاتی ہیں آج ہم یہاں آئے ہیں ان کے انتظار میں جمع ہیں حضرت سعیدم سری فقتی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ آج میری مراد پوری ہو جائے گی آج ولی کامل کی زیارت میں کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا چنانچہ حضرت سری فقتی علیہ رحمت اللہ کبھی مریضوں کے ساتھ بیٹھ گئے اس ولی اللہ کا انتظار کرنے لگے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہایت کمزور اور نحیف شخص ان کا جبا پہنے ہوئے آیا آتے اس نے سلام کیا اور بیٹھ گیا اندھی شخص کو اپنے پاس بلایا ہاتھ سے اشارہ کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ اندھا اخیارا ہو گیا آب، آب، آب پھر اس ولی اللہ نے اپنے مبارک ہاتھ سے لنجھے شخص کی طرف اشارہ کیا جس کے ہاتھ پاؤں نہیں تھے تو وہ بھی فوراً درست ہو گئے پھر کوڑ کے مریضوں کو بلایا اپنا دستے شفا ان کی طرف بڑھایا اشارہ کیا تو سب کے سب کوڑ پن سے نجات پا کر صحت یاب ہو گئے سارے مریضوں کو شفا مل گئی اب وہ نیک شخص اٹھا اور جانے لگا حضرت سیدنا سری سطتی علیہ رحمت اللہ کبی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جا رہے ہیں تو فوراً اٹھا اور دامن تھام لیا تو اس ولی اللہ نے کہا ہے سری میرے طرف راغب نہ ہو بے شک اللہ عز وجل غیور ہے اللہ کی بارگاہ میں تیرا بڑا مقام ہے مرتبہ ہے لیکن اس نے تیرا راز پوشیدہ رکھا ہے اگر تو اسے چھوڑ کر کسی اور کی طرف راغب ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اس کی بارگاہ میں اپنی قدر و منزلت کھو بیٹھے بس اسی ایک ذات پر کامل بھروسہ رکھ اسی کی طرف ہر دم متوجہ رہ اللہ زبل کی ان پر احمد ہو ان کے صدقے ہماری بے حصہ مغفرت ہوائی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس ولی اللہ نے کیسے ہاتھ و ہاتھ نابینا کو بینا کر دیا لنجے کو ہاتھ اور پاؤں والا کر دیا اور کوڑ کے مریضوں کو شفاطا فرما دی اور کیسے وہ اللہ والے روشن ضمیر تھے باطن ان, ان کا روشن تھا کہ سریف سکتی رحمت اللہ علیہ نے اپنا تعارف تو نہیں کرایا تھا اپنا نام تو نہیں بتایا تھا خود اس ولی اللہ نے نام لے کر پکارا اور ان کا مقام بھی بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا یہ مقام ہے آپ کو پتا نہیں یہ بھی پتا چلا کہ ولی ولی کو پہچانتا ہے اور ایک مدنی پھول یہ بھی قبول فرمائیے کہ بعض اولیاء کو خود اپنی ولایت کا بھی پتا نہیں ہوتا جی ہاں اور کسی دوسرے ولی اللہ کے بتائے سے انہیں اپنی ولایت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے ولیوں کے سردار بغداد کے تاجدار سیدنا شیخ محمد عبد القادر جیلانی علیہ حسنی والحسینی حسین خدی سروح البانی کے بارے میں لکھا ہے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ ولی اللہ ہیں ارشاد فرمایا میں بچپن میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا تو فرشتوں کی آواز سنتا وہ کہہ رہے ہوتے کہ اللہ کے ولی کو جگا دو فران فرشتے مدرسے تک پہنچانے کو جاتے تھے جمیل الرحمان قادری رضوی علی رحمت اللہ کبی علی, علی حضرت کے خلیفہ ہیں وہ بارگائے غوثیت میں اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں فرشتے مدرسے تک پہنچانے کو ساتھ جاتے تھے یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث آزم کا آل علی الحبیب آل صلو اللہ وبارک وسلم بہجت الاسرار میں لکھا ہے کہ بغداد میں چار بزرگ ایسے ہیں جو مادر زاد اندھوں اور کوڑوں کو پیدائشی اندھے پیدائشی کوڑ کے مریض ان کو بھی اللہ کے حکم سے شفا دیتے ہیں اور اللہ کے بارگاہ میں ان کا یہ مقام ہے کہ اپنی دعاؤں سے مردوں کو زندہ کر دیتے اللہ ان کے نام بھی لکھے ہوئے حضرت شیخ ابو سعد قیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ بقا بن بکو رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ علی بن ابی نفر حتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی ربی اللہ تعالی عنہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وفا وبارہ الحمد الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اولیاء کرام سے محبت کرنے والا ماحول ہے اور اس مدنی ماحول سے جو بھی اسلام بھائی اسلامی بہنیں وابستہ ہوتی ہیں انہیں اولیاء کرام سے عقیدت ہو جاتی ہے اولیاء کرام سے محبت ہو جاتی ہے لگاؤ ہو جاتا ہے اور شیخ طریقت امیر السنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطار قادری رضہی زیائی دامت براکات ملا کی تحریرات آپ کی تعلیمات آپ کے ارشادات آپ کے فرمودات آپ کے ملفوظات کی براکات کہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں میں اولیاء کرام کی محبت ہے الحمد اور خود امیر السنت بھی اللہ کے ولیم اور ولایت کے درجے پر فائز ہے الحمدللہ للہ آپ کی برکت سے بھی اللہ اتنے مہینے کو شفا یادی فرمائی تو بے شکار واقعات دا اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسے واقعات کثیر ہیں ایک دو تو مجھے یاد آتے ہیں میں عرض کر دیتا ہوں فیضان مدینہ میں ہر سال احتکاف کیا جاتا ہے علمی مدنی مرکز میں باول مدینہ میں تو یہ چودہ سو پچیس سن ہجری کی اجتماعی احتکاب کی بات ہے الحمدللہ للہ اسلامی کے مدنی محول میں تیس دن کا احتکاب بھی ہوتا ہے دس دن کا احتکاب بھی ہوتا ہے اجتماعی طور پر اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اپنے اپنے گھروں میں احتکاب کرتی ہیں اس احتکاب میں سنت سکھائی جاتی ہیں الحمدللہ الحمد اللہ سنت اصلاحی بیانات فرماتے ہیں مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے وہ رات جاگر عبادات کی جاتی ہیں الحمدللہ نوافل پڑھے جاتے ہیں تاجد پڑی جاتی ہے شراغ چاشت پڑی جاتی ہے تلاوت قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے قرآن پاک پڑھانا سکھایا جاتا ہے نعت خانی کا سلسلہ ہوتا ہے ذکر و وزکار کا سلسلہ ہوتا ہے الحمدللہ للہ دعائیں یاد کی جاتی ہیں نماز سکھائی جاتی ہے براہ یہ اجتماعی احتکاب تک کم ہو گئی دو ہزار موتقفین تھے ضلع چکوال پنجاب کے ستتر سالہ ایک بزرگ تھے حافظ محمد اشرف یہ بھی اتکاف کیے ہوئے تھے ان کا ہاتھ اور زبان مفلوج تھا فالج کا اٹیک ہوا تو اور ہاتھ اور زبان ان کا کام نہیں کرتے تھے قوت سماج بھی جواب دے چکی تھی پھر بڑے خوش عقیدہ ایک بار افطار کے وقت کھانے میں انہوں نے بڑے حسن زن کے ساتھ سنت سے جھوٹا کھانا لے کر کھایا آپ کا تبرک کھایا نا یہ فیضان سنت میں لکھا ہوا ہے مگر فضان سنت میں امیر النت نے اپنا نام نہیں لکھا بلکہ مبلک کر کے لکھا کہ مبلک کا تبرک لیا کیونکہ اللہ والے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اپنے آپ کو گناگار بتاتے ہیں اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتے یہ بھی اللہ والوں کی پہچان ہوتی برار تو امیر النت سے انہوں نے وہ کھانا لے کربلقن کھایا دم بھی کروایا اللہ اکبر اور اللہ تعالی نے اس مریض کو ہاتھوں ہاتھ, ہاتھ شفا یابی عطا فرما دی ان کا فالج کا مرض چلا گیا اور ہزاروں اسلامی بھائیوں کی موجودگی میں حافظ محمد اشرف صاحب وہ ستہتر سالہ جو بزرگ تھے انہیں فیضان مدینہ کے منچ پر چڑھ کر اپنی صحت یادی کی بشارت سب کو سنائی آل الحمد للہ اور بس سنتے ہی وہ ذکر اللہ کی آواز بلند ہوئی اللہ اللہ اللہ کی سدائیں گونج اٹھیں اور یہ خبر باول مدینہ کے اخبارات میں بھی شایع کی گئی آل الحمد للہ الحمد للہ ایک اسلام بھائی امیر سنت کے بارگاہ میں اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئے تھے کہ اگر صاحب آپ فرما رہے ہیں اس کی بنائی کم ہوتی چلی جا رہی اب تو بہت ہی کم نظر آتا ہی ہے یہاں غالب عنو نہ ہو گئے تھے شیخ طریقہ کا میر السنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختار قادری رضوی ضیاء دامد العلیہ نے دم فرمایا اور فرمایا کہ آپ مدنی قافلے میں سفر بھی کریں وہاں جا کر بچے کے لیے دعا بھی کریں تو وہ اسلامی بھائی امیر السنت کی ترغیب پر دم کروایا بچوں کو گھر چھوڑ کر قافلے میں چلا گیا تو الحمد للہ قافلے سے واپس آیا میر سنت کے بارگاہ میں حاضری دی اور اس نے یہ بشارت بتائی کہ الحمد للہ قافلے میں دعا کی برکت اور آپ کے دم کی برکت سے اللہ تعالی نے میرے بچے کو شفاط اور فرما دی اس کی نظر درست ہو گئی وہ سعادت مند ہے وہ مسلمان جو ہوس پاک رضی اللہ تعالی انہوں کی غلامی میں ہیں اور امیر نے سنت الشحمد اللہ کے ولی ہیں اور آپ ولیوں کے سردار کے مرید بناتے الحمد الحمدللہ الحمد تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے انشاءاللہ شاء اللہ خیر خیر برکت ہی برکت ہے اللہ انشاء اللہ اور دعوت اسلامی کے ابھی میں نے جو امیر علیہ سنت کی وہ کرامت بتائی مریض کی شفا یابی کی بچے کی شفا یابی کی تو دیکھیں امیر اللہ سنت کو مدنی قافلوں سے بہت پیار ہے اور اسلامی بھائیوں کو آپ کافلے میں سفر کی ترغیب دلاتے ہیں اس اسلام بھائی کو دم تو کیا اس کے بچے کو قافلے کا بھی فرمایا تو کافلے میں سفر کی سعادت جو میرے اسلام میں موجود ہیں یا مدنی چینل پر جو ناظرین ملاحظہ فرما رہے ہیں میں ان کو درخواست کروں گا وہ بھی مدنی قافلے کی سعادت حاصل کیا کریں فیضان سنت میں لکھی ہوئے قافلے کے باہر آپ کے بہت گزار کرتا ہوں ایک آشیقیر سول نے یوں بتایا کہ ہمارا کافلہ ناکا کھارڑی بلوچستان کا یہ علاقہ ہے وہاں سنتوں کی تربیت کے لیے حاضر ہوا مدنی قافلے کے ایک اسلامی بھائی کے سر میں چار چھوٹی چھوٹی گاٹھے ہو گئی جس کے سبب بےچارے کو آدھے سر کا درد ہوا کرتا تھا آدھا سی سی بھی کہتے ہیں اس کو نا اور جب درد ہوتا تو درد کی طرف والا چہرے کا حصہ کالا پڑ جاتا اور تکلیف ایسی کہ بےچارے تڑپتے ان کا تڑپنا دیکھا نہ جاتا بیچارے کو پھر کافلے میں وہ آدھے سر کا درد اٹھا اور توڑنے لگا درد کی شدت سے تو کافلے والوں نے اس کو گولیاں کھلائیں اور سلا دیا اب صبح یہ مریض جس کے آدھے سر میں درد ہوا کرتا تھا اٹھا تو حشاش بالکل فریش ترو تازہ کہنے لگا الحمدللہ للہ زوجل مجھ پر کرم ہو گیا میرے خواب میں سرکاری صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چار یار سمیت کرم فرما دیا سرکاری مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری جانب اشارہ کیا اور صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی سے فرمایا اس کا درد ختم کر دو چنانچہ یار غار و یار مزار سیدنا انہ اکبر رضی اللہ تعالی نے وہ رسول کہتے ہیں میرا مدنی آپریشن کیا میرا سر کھول دیا دماغ کے چار کالے دانے نکال فرمایا بیٹا اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا اور واقعی وہ بھائی اسلام تندرست ہو گئے صحت یاب ہو گئے اب سفر سے واپسی ہوئی دوبارہ چیک اپ کروایا ڈاکٹر حیران اور کہنے کے کہ بھائی کمال ہو گیا کہ آپ کے دماغ کے چاروں دانے قائم ہو چکے اس پر اس عاشق رسول نے رو رو کر کافلے کی برکت بتائی وہ ہاف بتایا جس میں سرکار مدینہ علی سولہ سمی کو زیارت ہوئی تھی اور صدیق اکبر رضی سیدھی کے نے ان کا مدنی آپریشن فرمایا تھا ڈاکٹر سنگر کر بڑا متاثر ہوا اس وقت اس ہاسپٹل میں جو بارہ افراد موجود تھے انہوں نے بارہ دن کے مدنی کافلے میں سفر کی نیتیں لکھوائی اور بعض خوش نصیب ڈاکٹرز نے اپنے چہرے پر ہاتھوں ہاتھ سرور کا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی محبت کی نشانی یعنی داری مبارک سجانے کی بھی نیت کی ہے نبی کی نظر قافلے والوں پر آؤ سارے چلیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو علی الحبیب اللہ صلی اللہ وبارا اللہ تمار کو تعالی ہمیں اپنے اولیاء کی محبت نصیب فرمائے ہمیں ان کی اطاعت نصیب فرمائے ان کی اتباع نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی ال امین صلی اللہ تعالی علی محمد